باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ, الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فیصلہ ازاۃم آیات ہُم ایمانہ و علارب یت وکلون اللہ یقیمۃ و مما رزک نا فکون ن حق لحمد رجاتن اندر ابہم و مغفرتن ورثکوم کریم صدق اللہ رب ربی شراہی صدری و یسرم لسانی یفقہ کولی ربی یسر ولاۃ و تمب الخیر آمین یاربلامین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو ڈیفائن کیا تھا کہ آپ کے نزیک مسلمان کون ہے؟ آپ نے مہاجر کو بھی ڈیفائن کیا کہ آپ کے نزدیک اصل مہاجر کون ہے سور انفال کی جو میں نے آپ کے سامنے آیات تلاوت کی ان میں اللہ تعالیٰ نے مومن کو ڈیفائن کیا کہ مومن کون ہوتا ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے مومن کو بہت جگہ ڈیفائن کیا ہے ایک مقام میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا سورت الانفال سے کہ اللہ تعالیٰ نے شاطر اذا ذکر اللہ وجلت کو مومن تو صرف وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں ویزاتلیت علیہم آیات ہو زادت ہم ایمانہ اور جب ان کے سامنے اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ انہیں ایمان میں بڑھاتی ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے وہ اللہ رب اور اپنے رب پر تو وہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ <اللزینا> یقین <يقیمون> سلاطح یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں <فیکون> اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ الاائے کا حمل ممنون حقا یہ ہیں حقیقی مومن اور پھر آگے ان کیا انعام ہے جو ذکر کیا گیا کہ لہوم دراجات اندر ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجات ہیں وہ مغفرتن مغفرت و رزق کریم اور با عزت رزق ہے تو میرا اور آپ کا دعویٰ مومن ہونے کا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ صفات اپنے اندر چیک کریں کہ اللہ کے نزدیک تو مومن یہ ہے اگر یہ صفات ہمارے اندر ہیں تو ہم مومن اللہ کے نزدیک قرار پائیں گے ورنہ ہر ایک کی اپنی ڈیفینیشن مومن کے حساب سے ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مومنین کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جملہ اسمیا ہم نے الحمدللہ اپنے لاسٹ لیکچر میں شروع کر لیا تھا اور جملہ اسمیا سنتے ہی دو لفظ جو آپ کے ذہن میں آنے ہیں وہ آپ مجھے بتا دیجیے اور پھر اس کے بعد ہم کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں جی جملہ اسمی آپ نے سنا عربی گرامر میں تو دو لفظ آپ کے ذہن میں کیا آئیں گے جی مفتا اور خبر بس اور کچھ نہیں آنا چاہیے آپ کے ذہن میں آپ کے ذہن میں صرف دو لفظ آنے چاہیے مختدا اور خبر پھر آگے کہانی چلے گی کہ جی مفتہ کیا ہوتا ہے تو مفتا آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسا اسم ہوتا ہے جس سے جملہ اسمیا کی ابتدا ہوتی ہے اس لیے اسے مختدا کہتے ہیں کہ اس کی ابتدا اس اسم سے ہو رہی ہے اور مختہ کے بارے میں آپ نے جو یاد رکھنا ہے وہ یہ رکھنا ہے کہ مختع جو ہے وہ اکثر معرفہ ہوتا ہے 99% نائن پرسینٹ ہوتا ہے اور 100% پرسینٹ مرفو ہوتا ہے خبر وہ پارٹ یا وہ اسم ہوتا ہے جملے کا جو مفتا کے بارے میں کہا جا رہا ہوتا ہے اور خبر کے بارے میں بھی اپنے نے دو باتیں یاد رکھنی ہیں ایک یہ کہ وہ نکرا ہوتی ہے 99% اور مرفو ہوتی ہے 100% باقی جو دو پہلو بچے ہیں جنس اور عدد اس کے اعتبار سے میں نے دیکھا تھا دونوں برابر ہوتے ہیں مین مبتدا ہوتا ہے لہٰذا خبر بھی اس کے مطابق استعمال ہوتی ہے یعنی مبتا اگر مذکر ہوتا ہے تو خبر بھی مذکر ہوتی ہے مبتع مونس ہوتا ہے تو خبر بھی مونس ہوتی ہے مفتدا واحد ہوتا ہے یا مسن ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے تو خبر بھی اسی کے مطابق واحد مصنع یا جمع ہوتی ہے مفتہ چونکہ مین پارٹ ہے جملہ اسمیہ کا اور ہم نے پڑھا کہ مفتہ عام طور پہ معرفہ ہوتا ہے لہٰذا ہم نے جو معرفہ کی پانچ اقسام پڑھی تھیں ان پانچ اقسام کو ایک ایک کر کے ہم مفتا کی جگہ پر رکھ کر جملے بنا رہے تھے ہم نے سب سے پہلے علم کو مفتا کی جگہ پر رکھا اور جملہ بنایا زئیدن سال جس کا ترجمہ ہم نے کیا زید صالح ہے زید نیک ہے اس کے بعد پھر ہم نے مورب علام اسم کو مفتا کی جگہ پر رکھا اور جملہ بنایا ال صالحن جس کا ترجمہ ہم نے کیا لڑکا صالح ہے یعنی لڑکا نیک ہے آج ہم ان تعالیٰ مارفا کی ایک اور قسم کو مبتا کی جگہ پر رکھ کر ان شاء تعالیٰ جملے بنائیں گے لیکن میں چاہوں گا کہ پہلے ذرا ہم تھوڑے سے جملوں کی ریویژن کر لیں ذہن میں یہ رکھتے ہوئے کہ آپ جتنے مرضی ذہین ہیں آپ جتنے مرضی تعلیم یافتہ ہیں اگر آپ نے عربی گرامر کا ایک لیکچر بھی مس کیا ہوا ہے تو آپ بہت پیچھے نہ آپ کی ذہانت وہاں کام آتی ہے نہ ہی آپ کی قابلیت کام آتی ہے کیونکہ عربی گرامر کا تعلق جو ہے نا وہ نہ تو ذہانت سے میں نے دیکھا ہے اپنی پڑھانے کی پوری زندگی میں اور نہ ہی تعلیم کے ساتھ دیکھا ہے عربی گرامر کا تعلق میں نے دیکھا ہے دو چیزوں کے ساتھ ہے ایک محنت اور ایک دلچسپی یہ دو چیزیں ہیں تو آپ عربی سیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے اندر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو معذرت کے ساتھ میں کہوں گا آپ ابھی اپنا سفر جو ہے ختم کر سکتے ہیں اور اگر یہ دو چیزیں ہیں تو ان اللہ آپ اس کور سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور جو میں نے دعویٰ کیا تھا کہ بورڈ پہ میں قرآن کی آیات آپ کے سامنے لکھوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات آپ کے سامنے لکھوں گا آپ نہ صرف انہیں ٹرانسلیٹ کرنے قابل ہوں گے بلکہ گرامیٹیکلی انالائز کرنے کے بھی قابل ہوں گے ان اللہ لیکن شرط اس کے لیے وہی ہے جو میں نے پہلے دن آپ کے سامنے رکھی تھی باقی اللہ تعالیٰ آسانی کرے اللہ تعالیٰ کے پاس سارا اختیار ہے اللہ چاہے تو آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے دس منٹ کے اندر ساری عربی سکھا دے ٹھیک ہے لیکن میں نے ایسا دیکھا نہیں اپنی ساری زندگی میں کہ کوئی شخص جو ہے وہ کلاس میں آیا اور ایک لیکچر کے بعد وہ عربی بولتا ہو باہر نکلا اس کے لیے ایک زندگی چاہیے ہوتی ہے اور وہ زندگی جو ہے وہ محنت اور دلچسپی کے ساتھ ہی چلتی ہے تو میں ریوائز کر دیتا ہوں آپ کے لیے چند جملوں کو اور پھر ان شاء اللہ کی تیسری قسم کو مفتا کی جگہ پر رکھ کر ہم جملے بنائیں گے ان اللہ تعالیٰ جملہ ہم نے بنایا کہ صالح پہلا جملہ ہمارا تھا یہ جملہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے یہ آپ کا پہلا جملہ ہے عربی زبان کا جو آپ نے اس کلاس میں الحمدللہ سیکھا ہے باقاعدہ رولز کے تحت اس جملے میں میں مختہ کی جگہ پر موننا سے رکھنا چاہ رہا ہوں زینب تو حسن کیا جملہ بنے گا یہ زین زائنب. زینبو پہلی چیز ماشاءاللہ بالکل صحیح کہ انہوں نے زینب کو زینب بن نہیں کہا بلکہ زینبو بو کہا پیش کے ساتھ اسے کیوں پڑھا گیا سنگل پیش کے ساتھ کہ یہ ایک غیر منصرف اسم ہے غیر منصرف اسم. اور یہاں پر آپ نے وہ بعض ذہن میں تازہ کر لینی ہے کہ غیر منصرف اسما وہ اسما ہوتے ہیں جن کے دو مطالبات ہیں ایک تو یہ کہ انہوں نے ڈبل حرکت نہیں لینی ہوتی اور دوسرے یہ کہ مجرور فارم میں انہوں نے زیر نہیں ہونا ٹھیک ہے تو خیب انصیف کی ایک الگ کیٹیگری ہم نے بنا لی تھی اس میں مزید ان شاء اللہ ہم اضافہ کچھ کریں گے تو جی حسن اب جملہ مکمل کر لے زئی نبو سالحتن. سالحتن. حسن کا یہ جملہ ہنڈریڈ ٹھیک بنانا بتا رہا ہے کہ چھٹیاں ضائع نہیں کی حسن نے ماشاءاللہ اللہ لے جی اب میں جملہ بنانا چاہتا ہوں ساکب کہ اسام نیک ہے اوکے جی جی تو اسامہ اڑتا بن جائے گا الم ہے بن سکتا ہے تو میں یہاں پر لکھوں گا اسامہ ٹھیک اب نوٹ کر لیں کہ وہ جو غیر منصرف ایک جماعت قائم ہو گئی تھی اس جماعت میں مزید کچھ لوگ شامل ہونے لگے جماعت بنائی تھی خواتین نے اس میں کچھ مذکر بھی آئے اور یہ دلیل لے کے آئے کہ کیونکہ گولتا جو ہے یہ مونس کی علامت ہوتی ہے ہمارے اندر بھی گولتا پائی جاتی ہے لہذا ہمیں بھی غیر منصرف ٹریٹ کیا جائے ٹھیک ہے لہذا ان کو بھی اس جماعت میں شامل کر لیا گیا تو اب جملہ کیا بن جائے گا جی اسام سال تو غیر منصرف اسما کی دوسری کیٹیگری آپ کے سامنے آ یعنی آپ نے ایک لسٹ بنانی شروع کی ہے جس کی ہیڈنگ آپ نے دی ہے غیر منصرف اسما اس میں پہلی کیٹیگری ہے عرب مونس نام مونس نام کرنے ارب ہی نکال دیں مونس نام مونس نام سب کے سب غیر منصرف ہے دوسرے نمبر پہ لکھے ایسے مذکر نام جن کے آخر میں گولتا ہو ایسے مذکر نام جن کے آخر میں گولتا ہو تو ایسے اسما بھی غیر منصرف ہوتے ہیں اوکے جی کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں ہے سمپل اضافہ ہوا آپ کے علم میں کہ وہ مذکر نام جن کے آخر میں گولتا آتی ہے وہ بھی خیر منصرف شمار کیے جاتے ہیں تو میں اب جملہ بولنا چاہوں جی تلہ استاد ہے کیا عربی ہوگی اس کی تلحا تو من معلمن تو مل بھی ہو سکتی ہے مدرس ان بھی ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتی ہے جی ٹیچر ان ہو سکتی ہے وہ صورت میں جب آپ کو تینوں لفظ آتے ہوں تو پھر ٹیچر ان بھی ہو سکتی ہے جی آپ مجھے بتائیے جی حمزہ حمزہ محنتی ہے اب آپ کو بتا ہے کہ حمزہ تن نہیں کہنا آپ نے کیونکہ حمزہ وہ مذکر نام ہے جس کے آخر میں گولتا آ رہی ہے اور وہ مذکر نام جن کی میں گولتا آتی ہے وہ غیر منصف شمار کیے جاتے ہیں اوکے okay جی کلیئر ہو گیا اس کے بعد ہم مزید جملہ بنا رہے ہیں فروخت ہم کہنا چاہ رہے ہیں جی ادنان نیک ہے ادنان نیک ہے تو ادنان مکتا کی جگہ پر آ گیا اب غیر منصرف اسما کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے خواتین سے شروع ہوا تھا وہ مذکر بھی شامل ہوئے جن کے آخر میں گولتا تھی تو گویا مذکر کے لیے بھی اب راہیں ہموار ہو گئیں تو وہ مذکر بھی رجسٹرڈ ہو گئے ایز ایک غیر منصرف جن کے آنکھیں میں الف اور نون آتا تھا جیسے اد تو غیر مصرف اسما کی تیسری کیٹیگری ہمارے سامنے آئی وہ مذکر نام جن کے آخر میں الف نون آتا ہو اوکے جی تو آپ نے ادنان کو ادنانن نہیں کہنا بلکہ کیا کہنا ہے ادنانو اور جملہ بن جائے گا ادنانو صالحن ادنانو صالحن روخ خوبصورت ہے سلمان جمیل سلمانو جمیل اوکے okay. ٹھیک جی جناب تیار ہیں آپ جی آپ مجھے بتائیں عرفان طالب علم ہے عرفان عرفانو طالبن ٹھیک ہے عرفان طالبن تو یاد کرانا بس مقصود یہ ہے کہ وہ مزکر نام جن کے آخر میں الف نون آتا ہے وہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں اوکے جی اب ذرا ہم غیر منصف اسما کی لسٹ کو ذرا تھوڑا سا بٹھا دیتے ہیں کہ غیر منصف اسما اور کون کون سے ہو سکتے ہیں تاکہ ایک پکچر آپ کے سامنے جو ہے وہ آجائے جائے پہلی بات نوٹ کر لیجئے کہ غیر منصف اسما جو ہیں وہ صرف واحد اور جمع مکسر اسما ہوتے ہیں ایک بات نوٹ کر لیں خیر مصرف اسما کے بارے میں کہ یہ نمبر کے اعتبار سے کیا ہو سکتے ہیں یہ یا تو واحد ہوں گے یا پھر جمع مقصر ہوں گے اس کے علاوہ نہ مسنا کو آپ نے خیر مصرف کہنا ہے نہ جمع سالمزکر کو خیر منصرف کہنا ہے نہ جمع سالمونس کو غیر مصرف کہنا ہے صرف واحد اور جمع مکسر اسما جو ہیں وہ غیر منصرف ہو سکتے ہیں اب انہوں نے کہا کچھ ہماری بھی مانو اب یہ نہیں کہ ہر کوئی گھستا جائے اس گروپ میں تو انہوں نے کہا ہم نے شرط یہ رکھی ہے کہ یا تو واحد آئے گا اس کیٹگری میں یا پھر جمع مکسر اس کے علاوہ غیر منصرف اسما میں ہم کسی کو رجسٹر نہیں کریں گے اوکے جی لہذا رجسٹریشن اوپن ہو گئی اب مزید کون کون رجسٹر ہوئے خیر منصرف کے طور پہ تو اگلی کیٹگری نوٹ کر لیں کہ فرشتوں کے نام بھی غیر منصرف ہوتے ہیں فرشتوں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں فرشتوں کے نام غیر منصرف ہیں اسماعیل میں کہنا چاہتا ہوں جبریل ایک فرشتہ ہے کیا عربی ہوگی اس کی جبریلو ٹھیک ہے پہلے مفتا تیار کریں جی جیلو جی جی آپ نے جبریل جی نہیں کہنا بس یہ ذہن میں رکھنا ہے ٹھیک ہے جی جبریلو جی ملکن یعنی آج آپ کو پتہ چلا کہ جبریل جی ملک ہے ٹھیک ہے ہاں جی جیلو جی ملک جی, میں چاہتا ہوں جبریل کے ساتھ میکال کو بھی ملانا میں چاہتا ہوں کہ جملہ بنے جی جبریل اور میکال فرشتے ہیں میکالو. میکال ویسے ہمارے نام بھی ہوتے ہیں نا میکال جی جیلو و می کالو کیا بش ایکسیلنٹ ملاکانی جبریلو و می کالو ملاکانی ٹھیک ہے اوکے جی جبریلو و می کالو ملاکانی جی جملہ آپ نے بنانا ہے کہ جبریل می کال ہاروتھ اور ماروتھ فرشتے ہیں بیچ میں کچھ ڈالیں جبریلو ہاں کوما ہم واؤ کے ساتھ کمر کریں گے جبریلو وی کالو واروتو ماروتو ملک صفت ہے صفت ہے پہلے بتائیں صفت نہیں ہے تو جمع سالم نہیں بنے گی ملائکا ہاں جی تو ملائکا کو کمپلیٹ کرے ملائکا کہ رابقہ ملا تن ملائکا تن جس طرح اساتذہ تن ہے اسی طرح ملا تن اوکے کلیئر ہو گیا نا ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے جی جبریلو و میکالو وہ ہاروتو و تن اوکے جی کلیئر پانچویں کیٹیگری لکھ لیں شہروں اور ملکوں کے نام بھی غیر منصرف ہے شہروں اور ملکوں کے نام بھی غیر منصرف ہیں اچھا میں جملہ بولنا چاہتا ہوں میں کہنا چاہتا ہوں جی مکہ مکہ ایک شہر ہے کیا اربی ہوگی اس کی مکہ, مکہ. مکہ تو ایکسیڈنٹ آپ نے مکہ تن نہیں کہنا یہاں پہ نہ ال لگانا اس کے ساتھ ٹھیک ہے مکہ تو مدید. مدینہ تن. یا بلدن بھی استعمال ہوتا ہے بلد کا لفظ ملک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے شہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اوکے جی تو مکہ تو مدینہ تن یا پریشانی ہو جانا ہے آپ نے کہ مکہ مدینہ <تصفح> تو مکہ مکہ ہی ہے لیکن چونکہ مدینہ عربی زبان میں شہر کو کہتے ہیں تو اس لیے ہم نے مدینہ کا لفظ استعمال کیا اوکے جی چھڑی کیٹیگری لکھ لیں چھ نبیوں کے ناموں کے علاوہ چھ نبیوں کے ناموں کے علاوہ باقی تمام نبیوں کے نام چھ نبیوں کے ناموں کے علاوہ باقی تمام نبیوں کے نام اوکے okay? تو بہتر ہے چھ بتا دیے جائیں آپ کو یعنی وہ چھ جو غیر منصرف نہیں ہیں وہ بتانے لگا ہوں ٹھیک ہے نا جو میں چھ بتانے لگا ہوں یہ کون سے ہیں جو غیر منصرف نہیں ہیں ان چھ کے علاوہ جس نبی کا نام آپ کے سامنے آئے گا وہ غیر منصرف ہوگا کلیئر تو ٹاپ آف دا لسٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ سٹارٹ ہی ہم نے عراب کا وہاں سے کیا تھا محمدن محمدن محمد ایسے ہی ہے نا تو ٹاپ آف دا لس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام باقی آگے پانچ نبیوں کے نام نوٹ کر لیں اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام لکھ لیں نوح نوح کا عراب اگر آپ سے کہا جائے کہ بولیں تو آپ کہیں گے جی نوحن نوحن نوہن قرآن مجید میں اسی طرح استعمال ہوا اس کے بعد اگلا نام ہے جی حود علیہ السلام کیونکہ ان نبیوں کے نام قرآن میں استعمال ہوئے اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں تو ہود کا اعراب آپ کیسے بولیں گے ہود ہودن ہن اس کے بعد تیسرا نبی یعنی ترتیب کے حساب سے چوتھا لیکن محمد صلی اللہ علیہ السلام کے بعد تیسرا لوت لذرت لوت السلام کا بھی ذکر ہے تو لوت کا عراب بولے لوتن لوتن لوتن, لوتن،, لوتن. اوکے جی ٹوٹل چار ہو گئے پانچواں نبی صالح علیہ السلام قرآن میں ذکر ہے حضرت صالح کا تو صالح کا عراب کیسے بولیں گے صن صحن صن اور لاسٹ آف دا لسٹ حضرت شعیب علیہ السلام ان کا نام بھی قرآن میں آیا ہے لہذا یہ بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے تو شعیب لفظ کا عراق کیسے بولیں گے شعی بن شعی بن شعل اب ہم آتے ہیں اپنے جملوں کی طرف ان چھ ناموں کے علاوہ جو بھی نام آئے گا نبی کا نام وہ غیر منصف آپ نے ٹریٹ کرنا ہے اوکے جی جی جناب میں کہنا چاہتا ہوں ابراہیم نبی ہیں کیا اور بھی ہوگی ایکسیلینٹ ماشاء اللہ ابراہیم نبیون صحیح جی امید میں کہنا چاہتا ہوں ابراہیم اور اسماعیل نبی ہیں ابراہیم و اسماعیل نبی یعنی نبی یعنی اوکے جی آدم یوسف اور یونس نبی ہیں میں لکھ دیتا ہوں آدم و یوسف و وایو نسو نبی یونا اور نبی کی جمع انبیاء بھی آتی ہے تو نبی کی جمع انبیاء بھی استعمال ہوتی ہے تو اب میں نبی یونا کی جگہ لکھنے لگاؤں امبیا اوکے تو نوٹ کیجئے گا میں لکھنے ہوں انبیاء او او کیا پتہ چلا آپ کو آپ کو پتہ چلا کہ انبیاء لفظ غیر منصرف ہے اگر ہے منصرف نہ ہوتا تو میں انبیاء ان لکھتا یا انبیاء ان بولتا اوکے جی اچھا اب ہم غیر منصرف اسما کی لسٹ تیار کر رہے ہیں چھ کیٹیگریز ہمارے سامنے آ ہیں اور میں نے بتایا تھا کہ حیرمن سے اسماع میں صرف کون ریجسٹر ہو سکتے ہیں؟ واحد اور جمع مکسر تو انبیاء جمع مکسر ہے نا تو اس کہا ہوتا یہ ہے ایزے حیرمن سے ریجسٹر ہو سکتا ہے اوکے جی تو واحد اسماع کی کیٹیکریز میں نے آپ کو پوری کرا دی اور یہاں سے جمع مکسر کی کیٹیکریز شروع ہو رہی ہیں اوکے جی ٹھیک ہے تو انبیاء کو ہم کیا نام دیں تو اس کو ہم نام دیتے ہیں سات نمبر کے تحت نام اس کو آپ یہ دے لیں کہ انبیاء کے وزن والے الفاظ انبیاء کے وزن والے الفاظ انبیاء کے وزن والے الفاظ سے کیا مرادیں میں بتاتا ہوں آپ کو لیکن سر آپ ذرا ہیڈنگ دے لیں انبیاء کے وزن والے الفاظ انبیاء کا ایک وزن ہے وزن وہ والا وزن نہیں یعنی ایک لفظ کا اپنا ایک پیٹرن ہوتا ہے یعنی یہاں پر وزن سے مراد پیٹرن ہے اوکے جی مثلا دیکھیں انگریزی میں کہا جاتا ہے یار ایک لفظ میں بول رہا ہوں اس کے پیٹرن کے کچھ لفظ وہ آپ بولیں میں کہتا ہوں جی بوائے بوائے آپ کہیں گے جی ٹوائے آپ کہیں گے جوائے اور جی روئے صحیح ہے نا لفظ آ گیا نا میں کہتا ہوں جی رے آر اے وائی رے سے ڈے وے دے ٹھیک ہے وزن تو وہی ہے نا وزن وہی ہے اوکے جی تو یہ پیٹرن ہے پیٹرن سمجھنے میں آ گیا تو امبیا کا پیٹرن میں کہوں امبیا پیٹرن کے لفظ بولیں امبیا اولیاء اولیاء او کا پیٹرن یہ نا ذرا پیٹرن سنے نا غور سے امبیا اولیاء لیا اہنیا اگر کریں گے نا تو وہ شروع میں پیش آ رہی ہے ٹھیک ہے نا امبیا اولیا اغنیا ٹھیک ہے یہ اس پیٹرن کے لفظ ہے تو جمع مکسر میں کچھ پیٹرنز آپ کے سامنے آئیں گے جو غیر منصرف ہوتے ہیں امید ہے پیٹرن کی بات آپ کو سمجھ میں آ ہوگی ٹھیک تو سات کیٹیگریز ہوگی آٹھویں کیٹیگری نوٹ کریں آٹھویں کیٹاگری نوٹ کریں الا پیٹرن کے الفاظ الاما پیٹرن کے الفاظ الاما مسا میں کہنا چاہتا ہوں جی زید حامد اور محمود عالم ہیں زید حامد اور محمود عالم ہے تو کیا کہوں گا عربی زبان میں زئیدن و حامدن و محمود اولاما ٹھیک ہے جی عالم ہے اوکے عالم کی جمع آپ عالم بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ عالم بھی ایک صفت ہی ہے جمع مکسر بھی استعمال ہوتی ہے علماء تو علماء پیٹرن کے اور لفظ ذرا بولیں علماء, علماء کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے جہلا ٹھیک ہے نا الاما کا اپوزٹ جوہلا اچھا طلبہ غربا غرابا کا اپوزٹ عمرہ ٹھیک ہے فکرا شہید کی جمع شہدا کی جمع فکا تو یہ سارے علماء پیٹرن کے لفظ ہیں کلیئر ہوگی بات دو پیٹرن آ گئے جی دو پیٹرن آ گئے اب مزید جو پیٹرن ہے تین پیٹرن ہے غیر منصرف کے غیر منصرف کے مزید تین پیٹرن ہیں ان پیٹرنس کی آپ نے شیپس جو ہے نا وہ یاد رکھنی ہے میں آج خیر منصرف کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں آج کے لیکچر میں اس کے بعد ہم خیر منصرف پڑھیں گے نہیں صرف ریکال کیا کریں گے جہاں کوئی اگزامپل آئے گی خیر مصرف کی تو ہم ذہن میں لے آیا کریں گے اب مزید خیر منصرف کے تین پیٹرنس کی شیپس آپ کو میں نے یاد کروانی ہے یہ تو میں نے آپ کو نام کے حوالے سے یاد کرا دی ہے نا تو کل کیٹاگریز کتنی ہو گئی ہیں آٹھ ہو اور باقی تین مزید پیٹرنس جو کہ شیپس سے متعلق ہیں اب وہ شیپس آپ نے یاد رکھ لینی ہے کسی طرح تین شیپس ہیں جی ایک دو تین ٹوٹل نو ہے اور دسویں پوری کریں گے ہم مسلینیس کے نام سے ٹھیک ہے اب تین شیپس بتانے لگا ہوں ان شیپس پہ جو بھی اسم آئے گا نا جمع مکسر کا وہ غیر منصرف ہوگا اوکے شیپ نوٹ کر لیں ایک لیٹر ہے یہ لیٹر کی جگہ ہے. یہ دوسرے لیٹر کی جگہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک الف ہے اس کے بعد ایک لیٹر ہے اور اس کے بعد پھر ایک لیٹر ہے یہ شیپ ہے لیٹرس کے حوالے سے اب ان کی حرکات میں ڈالنے لگاؤں اوکے جی پہلے لیٹر پہ زبر ہوگی دوسرے لیٹر پہ بھی زبر ہوگی چوتھے لیٹر پہ زیر ہوگی تو یہ لیٹر پلس حرکات کا جو کمبینیشن بنے گا نا جمع مکسر کا وہ غیر منصرف ہوگا ابھی میں اس کو پروو کر کے دکھاتا ہوں مجھے بتائیے مسجد کی جمع کیا ہوتی ہے مساجد میں مساجد لکھنے لگا ہوں مجھے بتائیے کیا مساجد اس پیٹرن میں فٹ بیٹھ رہی ہے نا بیٹھ رہی ہے نا پہلا لیٹر میم ہے ہم نے لیٹر فکس نہیں کیا ہم نے کہا اینی لیٹر حرکت اس کی فکس کی زبر زبر آ گئی دوسرا لیٹر ہم نے فکس نہیں کیا ہم نے حرکت فکس کی زبر تیسرا ہم نے لیٹر ہی فکس کر دیا الف ٹھیک ہے چوتھا ہم نے لیٹر فکس نہیں کیا بلکہ حرکت فکس کی صحیح. تو مساجد اسی پیٹرن بنتا ہے نا لہٰذا مساجد لفظ جو ہے یہ غیر منصرف ہوگا تو مسجد کی جمع مساجدو غیر منصرف ہے اوکے جی؟ اب مجھے بتائیے مذہب کی جمع کیا آتی ہے تو مذاہب مذاہب غیر منصرف ہوگا مدرسہ کی جمع کیا آتی ہے مدارس تو مدارس غیر منصرف اسم ہوگا منظر کی جمع کیا آتی ہے مناظر اوکے نا سمجھ آ رہی ہے نا بات تو ایک یہ شیپ ہو گئی ایک شیپ یہ ہو گئی اب میں دوسری شیپ لکھنے لگا ہوں دوسری شیپ میں ایک لیٹر کا اضافہ ہو گیا صرف ٹھیک ہے ایک لیٹر کا اضافہ ہو گیا حرکات اسی طرح اوکے یہاں تک سیم ہے کوئی نئی چیز آپ کو یاد نہیں کرنی پڑی کلیئر ہو گیا اس کے بعد سکون ہے کلیئر یعنی وہی جو پہلی شیپ ہے نا اس شیپ میں ایک لیٹر اور ایڈ کر لیں اور سیکنڈ لاسٹ لیٹر کو سکون کے ساتھ آپ نے پروناؤنس کرنا ہے اب یہاں پر میں ایک لفظ آپ کے سامنے لکھتا ہوں عربی زبان میں میزان جو ہے نا میزان میزان کسے میزان کی جمع پتہ کیا آتی ہے قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے فما من سکولت موازین ٹھیک ہے نا تو موازین میں یہاں پر فٹ کہہ ہوں بن رہا پیٹرن وہی ہے نا زبر زبر الف زیر اور سکون تو موازین کو آپ کیسے پڑھیں گے موازین فارم میں ٹھیک ہے اچھا اسی طرح مسباہ اپنا کرکٹر نہیں دوسرا مسبا چراغ اس کی جمع آتی ہے مساوی تو سورے ملک میں آپ دیکھیں آپ کو مساوی سنگل حرکت کے ساتھ نظر آئے گا سما دنیا بی مساوی ہا وہ سیکنڈ یا تھرڈ فارم استعمال ہوئی ہے ابھی آپ کے مطابق اسی طرح مفتاح کہتے ہیں چابی کو ایک تو مفتاح اسماعیل ہے ٹھیک ہے مفتاح چابی اس کی جمع آتی ہے مفاتی مفا تو دوسرا پیٹرن آ جی اور تیسرا پیٹرن بہت ہی سمپل ہے وہ ہے جی یہ, یہ دیکھیں کوئی مشکل نہیں ہے یاد رکھنا شروع والا حصہ سیم ہے سب کا صرف علم کے بعد چینج شروع ہو جاتی ہے یا الم کے بعد ایک ہی حرف ہے شد والا یا الہ کے بعد دو حروف ہے یا الح کے بعد تین حروف ہیں اگر تین ہیں تو ان تین میں سے درمیان والا سکون کے ساتھ ہے اوکے جی اس کی ایک ہی ای اگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کیونکہ قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے عربی زبان میں دابہ کہتے ہیں جاندار کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کی جمع استعمال ہوتی ہے دواب تو دواب پڑھیں گے ہم اس کو زبر زبر اور آپ کا تیسرا الف اور آگے شد والا حرف اور شد آپ کو میں نے بتائی ہے کہ شد کا مطلب ہے ایک مرتبہ وہی حرف ساکن ہے اور ایک مرتبہ حرکت کے ساتھ ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے دوابو مرفو ٹھیک ہے منسوخ پڑھیں گے دوابا اور مجرور پڑھیں گے اوکے جی اچھا اب اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو میں کچھ آپ کے سامنے جمع مکسر لکھتا ہوں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ جمع مکسر جو ہیں، یہ غیر منصرف ہیں یا نہیں غیر منصرف جمع مکسر کو کیسے چیک کریں گے ان پانچ کیٹاگریز میں تین شیپس میں اور دو پیٹرنز میں اوکے جی سمجھ گی میں لکھنے لگا ہوں جمع مکسر جمع مکسر میں لکھنے لگا ہوں آپ نے بتانا ہے کہ جمع مکسر غیر منصرف ہے یا نہیں ہے کون بتائے گا سب سے پہلے پتہ چل گیا آپ کو کہ پہلا آسانی ہوتا ہے سب سے جی ساک تیار میں ایک جمع مکسر آپ سامنے لکھ رہا ہوں مجھے بتائیے کفار کافر کی جمع مکسر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے کفار غیر منصرف ہے یا نہیں ہے یہ بتا دیں خیر منصرف نہیں ہے کیوں نہیں ہے غیر منصرف ماشاء اللہ اس لیے کہ جو جمع مکسر کی ہم نے پانچ کیٹیگریز پڑھی ہیں ان میں کفار فٹ ہی نہیں ہو رہا تو کفار کا عراب بول دے کفارن کفارن کفارن ایکسلنٹ یہ ریکوائرڈ ہے بس سوامس کلیئر ہو رہی ہے نا چیزیں یاد آ رہی ہیں کوئی نہیں لگ رہی ہے چیزیں اچھا جی حسن تیار پکی بات ماشاء اللہ ملائکہ اکا تسلی سے جواب دینا جلدی نہیں کرنی اس لفظ کو پانچ کیٹیگریز میں رکھ کر اگر کہیں فال کر رہا ہے تو غیر منصرف ہے نہیں تو خیر منصرف نہیں ہے ان میں سے دیکھو ان میں کسی میں نہیں فٹ ہو رہا دیکھو پہلا زبر سے آ رہا ہے زبر ہے ہاں؟ دوسرا بھی زبر ہے تو مل رہی ہے تیسرا الف مل رہی ہے اس کے بعد زیر مل رہی ہے آگے سکون اس لیے غیر منشریف بھی نہیں ہے تو کیا بن جائے گا ملاتن اساتذہ غیر منشریف ہوگا نہیں پکی بات ہے مل رہا ہے یار دیکھو ذرا اس کے ساتھ نہیں مل رہا سکون نہیں, سکون نہیں ہے تو اساتذہ کیسے پڑھنا ہے آپ نے <سؤال> اساتذہ <سؤال> تن <سؤال> اساتذہ تن <سؤال> اساتذہ تن اوکے <سؤال> <Okay>, جی <سؤال> جو غیر نہیں ہے نا وہ <سؤال> <سؤال> <سؤال> غیر کے ہٹا کے ہیں <سؤال> جی دو لفظ ماشاءاللہ اللہ ہوا کا پتہ ہے نا کس کی جگہ شریف کی ہاں جی خیر منصریف ہے یا نہیں ہے نہیں ہے نا ہاں ہے کس کے وزن پہ علماء کے وزن پر ہے علماء کے وزن پہ ہے علماء کے پیٹرن پہ ہے تو خیر منصرف شرفا اوکے جی لیں جی دسویں اور لاسٹ کیٹگری لکھیں اس کے بعد بریک لیتے ہیں دسویں کیٹاگری ہے متفرق اسما متفرق اسما کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے اس میں کہیں نہیں فٹ بیٹھتے صحیح ہے جو کیٹیگریز پڑھی ہیں ان میں فٹ نہیں بیٹھتے اوکے جی متفرق میں سب سے پہلے نام لکھیں آدم کا مقابلہ کسے سے ہوا تھا مقابلہ ٹھیک ہے ابلیس ابلیس غیر منصرف ہے ابلیس کو ایز اے غیر منصرف لسٹ میں شامل کر لیں اوکے جی متفرک میں ہم لکھ رہے ہیں متفرق میں پہلا نام ہے ابلیس اوکے جی پھر ابلیس کے بعد نا بہت سارے ابلیس آئے ایک اور بڑا ابلیس فرآن اوکے جی وہ بھی ابلیس ہی تھا وہ بھی غیر منصف ہے کیونکہ ابلیس بھی قرآن میں آیا ہے فرآون بھی قرآن میں آیا ہے اور غیر منصف ہی آئے ہیں اوکے جی ابلیس اور فراون فراون کا ایک بالکل بڑا قریبی ساتھی تھا بڑے پیسے والا خزانہ تو کارون کا مشہور ہے نا ٹھیک <laughs> ہے <tik> تو کارون بھی ہے ان کا مقام کیا ہے آپ کے حال میں یہ جنت میں جائیں گے سارے کہاں جائیں گے آمد. کہاں جائیں گے آمد. جہنم تو جہنم بھی خیر منصرف ہے جی؟ ابلیس فرون کارون مقام کیا جہنم اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی میں فرون اور ابلیس ان کے مقابلے کے لیے کوئی نہ کوئی پیدا کیا ہے ٹھیک کا مقابلہ موسا پیدا ہوئے ابلیس ایک شخصیت سے ڈرتا تھا جس کے بارے میں نبی کریم سے فرمایا کہ درستہ بدل جاتا ہے تمہیں دیکھتا ہے تو وہ پرسنالٹی آزد عمر رضی عمر نام جو ہے یہ بھی اوکے لے جی غیر مسے سماج میں ہے نا میں نے آپ کو مکمل کروا دی ہیں یہ ایک میرے خیال میں زبردست ایک لیکچر ریکارڈ ہو گیا یہ کام آئے گا ان اللہ تعالی شاید اس سے پہلے اس طرح سے خیر خیرمنصرف اسما ہم نے نہیں پڑھے کیوں اسما اما باقی ان اللہ مزید آگے چلتے ہیں تو دس کیٹیگریز آپ کے سامنے خیرمنصرف اسما کی آ ہیں ریوائز کر لیں نمبر ایک مونس نام نمبر دو مذکر گولتا والے نام نمبر تین مذکر الف نون والے نام نمبر چار فرشتوں کے نام نمبر پانچ شہروں ملکوں کے نام نمبر 6 چھ نبیوں کے علاوہ باقی نبیوں کے نام باقی تین کیٹیگریز جو ہیں یعنی دو پیٹرنز اور تین شیپس ٹھیک ہو گیا اور ایک متفرق اوکے جی تو غیر مسئلہ الحمد للہ ہمارا مکمل ہو گیا انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم معرفہ کی نیکسٹ قسم کو ایز اے متددہ یوز کر کے جملے بنائیں گے صبح اللہ دیکھا الا اللہ اللہ استفر کا